اور بے شک ہم نی لوگوں کے لیے اس قرن میں ہر قسم کی کہاوت بان فرمائی کے کسی طرح انہیں دن ہو